لوگوں سے نہیں ہونا چاہیے کہ جن کے ساتھ انسان بات بھی کرے تو بری بات ہو اور جن کی سننی پڑے تو بری ہی بات سننے کو ملے حدیث نمبر ایک سو چھیاسان کامانت علام کا اس کا مطلب ہوتا ہے ادا کرنا حوالے کرنا ٹھیک ہے امانت کو کہتے ہیں تمنا کا جو تجھے امین بنائے یعنی کوئی چیز آپ کے پاس امانت رکھے تو جو بندہ دوسرے کے پاس کوئی امانت رکھتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے گویا اس کو امین بناتے ہیں ولا تخن من خانہ کا تخن خانہ یہ خونو کہہ دیں ٹھیک ہے تو ولا تخن تو خیانت نہ کر من خانہ کا جو تیرے ساتھ کیا کرے خیانت کرے خیالت کیا ہوتا ہے کسی کی امانت میں خیالت کرنا تو امانت یہاں پر ہر امانت کا بھی ایک عام مفہوم ہے مراد امانت سے یہ نہیں ہے کہ بلکہ آپ کے پاس کوئی چیز رکھے تو وہی امانت ہے نہیں بلکہ ہر وہ چیز کے جس میں دوسرے کا حق ہے بس جو آپ کے ذمے دوسرے کا حق ہے وہ امانت ہی ہے تو دل امانتا دوسرے کا جو حق آپ کے ذمے ہے, ہے, ہے وہ آپ دے دو لخص کی طرف اس شخص کو کا جس نے آپ کو امین بنایا ہے والا تخن خانہ کا اور خیالت نہ کر اس شخص سے میرے ساتھ کیا کی ہے خیالت کی اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر کچھ کسی سے برائی کرے تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا چاہیے یا تو اچھائی سے دے دے, دے, دے نہیں اچھائی سے دے دے تو کم از کم برائی کا بدلا برائی سے نہ دے لیکن آج کل تو دستور یہ ہے کہ اچھائی کا بدلہ برائی سے دیا جاتا ہے اچھائی کا بدلا برائی سے دیا جاتا ہے علا من تمانا کا آپ امانت حوالے کر دو علا من اس شخص کے جس نے آپ کو کیا کیا ہے امین بنایا ہے وہ تخن من خانہ اور آپ خیانت نہ کیجئے من اس شخص کے ساتھ خانہ کا جس نے آپ کے ساتھ کیا کی ہے خیانت کی ہے ٹھیک ہے اگر کسی نے کوئی چیز آپ کے پاس بطور امانت کے رکھی ہے تو آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ اسی طرح بالکل صفات کے ساتھ آپ کیا کریں اس کے حوالے کریں اس میں کوئی کمی کوتا ہی نہ کریں خود اس کو استعمال نہ کریں کوئی رقم ہے تو, تو بھی بہتر یہ ہے کہ آپ اسی رقم کو ہی رکھیں اور جب بھی وہ مطالبہ کرے آپ سے تو آپ اسی وقت کیا اس کے ہاتھ میں رکھ دیں اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز ہو ٹھیک ہے ولاتخن منخانہ کا اور اگر آپ کے مال میں اگر کسی نے خیالت کی آپ نے کسی کے پاس امانت رکھی تھی تو ایسا نہ ہو کہ اب آپ یہ جی سمجھیں کہ ہاں اب میں نے ایک زمانے میں اس کے پاس امانت رکھی تھی اس نے میرا حق ضائع کیا ہے لہٰذا اب اس کا مال میرے ہاتھ لگ گیا ہے تو لہذا اب میں اس کو واپس نہیں کروں گا تو ایسا نہیں کرنا والا تخن من خانہ کا خیالت نہیں کرنی اس کے ساتھ کے جس نے آپ کے ساتھ خیالت کی ہو حدیث نمبر ایک سو سینتالیس لیو افزنا خیال جی خیر کی جمع ہے بہتر آدمی کو کہتے ہیں ام امامت کرنا قرآا اکم قاری کی جمع ہے قرا پڑھنے قاری کو کہتے ہیں قرآن کا جو قاری ہو اچھے انداز سے پڑھنے والا تو کیا فرمایا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اپنے عباس فرماتے ہیں خیال چاہیے کہ اذان دیں تمہارے لیے تم میں سے بہتر لو از نا لو ازن ازان دے تمہارے لیے خیال اکم تم میں سے بہترین لوگ ولی ام اور, اور امامت کریں تمہاری ارا او تمہارے قاری لوگ تم میں سے قاری جو اچھا پڑھنے والے ہوں وہ کیا کریں تمہاری امامت کروائیں ٹھیک ہے جی تو سب سے بہتر یہ ہے کہ ازان جو دے وہ کیا ہونا چاہیے سب سے بہتر آدمی ہونا چاہیے معزز آدمی ہونا چاہیے کہ وہ کیا کرے ازان دے اور امامت کون کروائے جو اچھا پڑھنے والا ہو پرانی مجید کا اس لیے کہ امامت میں سب سے بڑا حصہ کیا ہے قیراعت کا ہے تو قیراعت کیا ہونی چاہیے اس کی اچھی ہونی چاہیے اگرچہ اگر وہاں صفات کے اندر دیکھا جائے تو سب سے پہلے عالم ہے یعنی سب سے زیادہ جاننے والا جو ہو کہ وہ اچھا قاری بھی ہو ٹھیک ہے لیکن اگر نہیں تو صرف قرہ تو یہاں پر جو قرآہ حکم کہا ہے ورنہ اگر آپ فقی اعتبار سے دیکھیں یا ویسے عام حالات کے اعتبار سے دیکھیں گے تو امام اس شخص کو ہونا چاہیے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو تاکہ وہ نماز کے مسائل کو اچھی طریقے سے جاننے والا اسے معلوم ہو کہ کن کن باتوں سے نماز فاسد ہوتی ہے کن کن سے نہیں کن سے مکرو ہوتی ہے اور کیا کیا اس کے مستحبات ہیں وغیرہ وغیرہ تو عالم ہونا چاہیے لیکن حدیث کے اندر قرا اکم کہا ہے کیونکہ اس وقت رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا صحابہ اکرام اس کے مخاطب تھے تو صحابۂ اکرام سے جو, جو قاری ہوتا تھا وہ عالم لازمی ہوتا تھا اس لیے صحابہ کرام جب تک ایک آیت کے تمام تر تشریحات کو نہیں سمجھ لیتے تھے اس وقت تک دوسری آیت کی دوسری آیت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے تو صحابہ اکرام میں سے ہر قاری جو تھا وہ کیا تھا عالم بھی تھا تو اس لیے یہاں پر کہہ دیا تو ان کے قرہ۔ عالم ہی ہوتا تھا جو سب سے بڑا قاری ہوتا تھا وہ سب سے بڑا عالم بھی ہوتا تھا ٹھیک ہے یہاں پر اس اعتبار سے ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال قاری بھی ہو عالم بھی ہو تو اس کو کیا ہونا چاہیے امام ہونا چاہیے چلیے انشاءاللہ اس کے بعد آگے پھر اس کے بعد دوبارہ پڑھیں یہاں سے آگے تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو صحت والی آتی والی ایمان والی لمبی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ آبک کے حاملہ نا سے ہوں السلام علیکم و اللہ